الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلهي من الدين أما بعد وعن علي مضي الله تعالى عنه قال لئی سف ال بکروام صداقہ بھائیو عزیز اور دوستو زکوٰۃ جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کی معاشی اور اقتصادی پریشانی مالی مشکلات کا حل رکھا گیا ہے اس سے متعلق دروس چل رہے ہیں مختلف حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پچھلے درس میں پیش کی گئیں اور آج بھی انشاءاللہ تبارک اللہ اختبارک مطالعہ ہی سے متعلق ہم لوگ کچھ حدیثیں پڑھیں گے ابھی جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی وہ صحیح روایت ہے صحیح حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علم فرماتے ہیں کہ کام کرنے والے بیلوں اور گایوں میں صدقہ نہیں یہ سنن سن نگا کی روایت ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہاں پر نقل کیا گیا ہے لیکن اس طرح کی بات کوئی صحابی اپنی طرف سے نہیں کہے گا اس لیے راجک بات یہ ہے کہ یہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے اور یہ اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے وہ کیا ہے کہ جو جانور کام کے لیے آدمی استعمال کرتا ہے مثلاً کسی کے پاس بہت زیادہ کھیتیاں ہیں دس بیس اونٹ اور بیل وغیرہ اس کے پاس ہیں جو جوتائی وغیرہ کے کام میں اور کھیت میں استعمال ہوتے ہیں تو ان جانوروں پر صدقہ نہیں یا کہیں جانوروں کو جو ہے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بوجھ وغیرہ دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیزیں اور جو جانور استعمال والے ہیں گاڑی ہے گھر ہے اور اسی طرح سے جانور ہیں ان میں زکات نہیں ہے صدقہ سے مراد یہاں پر کیا ہے زکات ہے اور یہی بات اہل علم میں کیا راج ہے ان عَنْ عَنْ جدھی عبد اللہ ابن عامرن ان رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کال من ولی یتیمن لہو مال پلی له۔ دارا پتنی یہ یتیم کے مال سے متعلق حدیث ہے یہ عبداللہ ابن عامر بن, بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ولی کے مال کا ذمہ دار ہو یا جو کسی ولی کا ذمہ دار ہو اور اس جو کسی یتیم کا ولی ہو اور ذمہ دار ہو اور اس یتیم کے پاس مال بھی ہو مثلا کسی کا باپ فوت ہو گیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن فوت ہونے والے شخص کے پاس بڑی پراپرٹی ہے اور پھر فوت ہونے والے شخص کا بھائی اس یتیم کا ذمہ دار بن گیا اس کے مال کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس یتیم کے مال کو تجارت میں لگا لے تجارت میں لگائے اس کو یوں ہی پڑا نہ رہنے دے کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ زکات دیتے دیتے وہ مال جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا تو ولا یا تو رخ ہوا یتیم کے مال کو اس طرح سے بغیر تجارت کے نہ چھوڑ دے کہ صدقہ اور زکات اس کو کھا جائے یعنی صدقہ میں نکالا مال اور زکوۃ اس کے اس مال کی نکالی جاتی رہے ظاہر سی بات ہے اگر دینار اور درہم کی شکل میں کوئی چیز ہے اور اس سے زکوات ہر سال نکالی جا رہی ہے تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے ایک دن مال جو ہے وہ کافی کم ہو جائے گا ختم تو نہیں ہوگا کیونکہ مال کی ایک مقدار ہے چاندی دو سو گرہم جو ساڑھے باون تولا چاندی یا سونا گرہ ہے ساڑھے سات تولا یا پچاسی گرام ہے اور چاندی چھ سو چودہ پندرہ چھ سو پندرہ گرام یعنی تقریباً آدھا کلو سے زیادہ تو یہ نصاب ہے یعنی گویا کہ اس کا مال یتیم کا کم ہوتا چلا جائے گا اس سے یتیم کے کا نقصان ہوگا اس لیے جو ہے اس کے مال میں تجارت کرنی چاہیے جو ذمہ دار ہو اس سے ایک جہاں یہ بات اس بات کا پتا چلا کہ یتیم کا اگر کوئی ذمہ دار ہو تو اس کے مال کو یوں ہی بیکار نہ چھوڑے بلکہ اس کے مال میں تجارت اور بزنس کرتا رہے اور اس کو تجارت میں لگا دے تاکہ اس سے مال میں اضافہ بھی ہو اور یتیم کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا احسان بھی ہے کہ گرچہ اس کا باپ نہیں ہے لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے وہیں پر ایک اہم بات اس سے یہ بھی ثابت, ثابت ہوئی وہ یہ کہ کہ یتیم کس کو کہتے ہیں جو بالغ جو بچہ جس بچے کا باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ بچہ ابھی چھوٹا ہو بلوغت کی عمر تک نہ پہنچا اسے کو یتیم کہتے ہیں جب بالغ ہو جائے گا تو اس کی یتیمی ختم ہو جائے گی وہ خود ذمہ دار ہو جائے گا تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے یتیم ہو یا کوئی اور ہو اب اس کو مال کچھ ملا وراثت میں تو اس کے مال میں بھی زکوت واجب ہوگی اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے یہی اہل علم کہہاں یہ بات راجہ سب لوگوں نے اس کو جو ہے جمہور اہل علم کا یہی خیال ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لیکن جو ہے اس چونکہ یہ مال ہے اور مال کیا کہتے ہیں یتیم کا ہے اس لیے اس میں صدقہ بلکہ اس میں زکات واجب ہوگی اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو یہی اکثر اہل علم کی رائے اور خیال ہے تو اس سے پتا چلا کہ یتیم یا کسی چھوٹے نابالغ بچے کے پاس اگر مال ہے تو وہ جو ہے اس میں زکات واجب ہوگی اس میں غریبوں کا حق مسکینوں کا اور تیروں کا حق نکالا جائے وان عبد اللہ ابن ابھی رضی اللہ تعالی عنہ قال قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بے قوم قطم قال اللہ مسلم علیہ حضرت عبد اللہ ابن, ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر کے آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت کی دعا فرمایا کرتے تھے ان کو دعا دیا کرتے تھے قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالح سودا کہ لوگوں کے مال سے زکوت لو لوگوں کے مال کی زکات لیجئے زکات سے کیا ہوگا کہ زکات سے وہ پاکو صاف ہوں گے تو تاہر و تو اس کے ذریعے سے یہ زکات یا آپ ان کو پاک کر دیں گے اور ان کی پاکی ہو جائے گی و من تو ذکی ام بحا ہاں خدم اموال صدم تو تاہر متضی ام بحا و اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ان کے اوپر کیا کہیں کریں دعا دے ان کو یہاں پر صلی علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں نا اللہ مسلیہ عالیہ محمد کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمارے ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم پر رحمت رازل فرما تو اسی کو درود کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب لوگ صدقہ لے کر کے زکات لے کر کے یاد آپ جن سے لیں ان کو دعا دے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے کہ جب کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکات کا مال لے کر کے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے اللہم صلی اللہ مسلم علیہ وسلم کہ اے پر رحم نازل پر رحمت فرما رحم. تو اس طرح سے اور آج بھی آج بھی اگر زکات کا مال لے کر کے کسی اسلامی ادارے میں را سنٹر میں یا کسی مدرسے میں یا کسی غریب مسکین کو آدمی دے تو عمومی طور پر ہر آدمی کی زبان سے دعا نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رہم فرمائے آپ کے مال میں برکت دے آپ کے اولا آپ کی اولاد میں برکت دے اللہ آپ کی مدد فرمائے اس طرح کی دعائیں لوگ دیتے ہیں تو بعض لوگ کہتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی یہ بات لیکن خصوصیت ایسی نہیں ہے گرچہ قرآن میں ہے نبی صلی اللہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے لیکن جو ہے عمومی طور پر جو ہے زکات لینے والے جو ہے دعا دے سکتے ہیں زکات دینے والے کو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے وال نبی الله تعالیٰ عنه ان عباسا سل النبي صلی الله عليه وسلم في تعجيل سودا قبل التح اللہ فراخ له في ذلك رواه اور حاکم یہ ایک روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص سے اپنے مال کی پیشگی زکوات دینا چاہتا ہے یعنی سال پورا ہونے سے پہلے اگر کوئی اپنے مال کی زکات نکالنا چاہتا ہے یا کسی جو ذمہ دار ہے مطلب اسلامی خلافت ہے حاکم ہے اگر وہ کچھ لوگوں کو ضرورت پڑ جانے پر کچھ لوگوں سے کہے کہ آپ اپنے مال کی زکات نکال دیجئے سال سے پہلے تو ایسا اگر زکات نکالنے والے نکال دیں تو جائز ہے درست ہے ان کی زکات قبول ہو جائے گی مثال کے طور پر کسی کے اوپر یا کسی کے مال کی زکات جو ہے حج کے مہینے میں پوری ہوتی ہے اور اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے پاس ایسا ضرورت مند آ گیا کہ اس کی مدد کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ شخص سے اگر اپنے سال دو سال کی زکوط نکال کر کے اس کو دے دے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو ایسا وہ کر سکتا ہے ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسا کہ یہی حدیث ہے مختلف اس کے ترک ہے اور مختلف سندوں سے یہ حدیث جو ہے کسی درجے تک پہنچتی ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کسی حد تک ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو سال کی زکات پیشگی لے لی تھی اور فرمایا کہ زکا عبداللہ ابن عباس کی زکات میرے ذمہ ہے کہیں ضرورت پڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لے لیا تھا تو اس طرح سے ایسا کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زکوٰۃ کے جلدی نکال دینے کے سلسلے میں وقت ہونے سے پہلے یا سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ایسا کیا کیا میں ایسا کر سکتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ان کو رخصت دی تھی یہ سر تل مزی اور حاکم کی روایت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی زکات میرے ذمہ ہے اور اس کی متلے اس کے ساتھ اور بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوات کا زکات ان سے لی تھی کسی کام میں استعمال کیا تھا اپنی ذاتی ضرورت میں نہیں ذاتی ضرورت میں نہیں بلکہ کسی غریب مسکن کے لیے یا کہیں جہاز وغیرہ میں استعمال کرنے کے لیے لیا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امال سے کہ ہاں بھائی ان کی زکات میرے ذمہ ہے اور میں اس میں اور ملا کر کے بھی دوں گا ہاں جس کو دینا ہوگا تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ چیز موجود ہے اسی وجہ سے اہل علم اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ کوئی اگر جو ہے پیشگی طور پر اپنے مال کی زکات نکالنا چاہتا ہو پہلے وقت سے پہلے نکالنا چاہتا ہو کسی غریب غریب کا محتاج کا خیال کرتے ہوئے تو کر سکتا ہے ایسا جو جائز ہے درست ہے اگر کوئی ڈاؤٹ کسی طرح کا ہو تو آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے سوال کر سکتے ہیں وان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه أواق من الورق صدقه وليس فيما دون خمسه ذود من الإبل صدقه وليس فيما دون خمسه خمسة أوسق من التمر صدقه رواه مسلم وَلَهُ مِن من ولا حدیف ابی ليس في ما دون خمسطی اور تمری ولاحدن سعدق و اسلحی حدیف ابی سعید متفق نال ہے یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مختلف چیزوں کا نصاب بیان کیا مقرر کیا کہ اونٹ کا یہ نصاب ہے اور سونے چاندی کا یہ نصاب ہے کھجور اور دانے وغیرہ کا یہ نصاب ہے وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس نصاب سے اگر کم ہے تو اس پر زکوات نہیں ہے۔ اس نصاب سے اگر کم ہے اس کے پاس تو زکوط نہیں ہے جیسا کہ یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی اگر پانچ وسق سے پانچ اوکیا سے پانچ اوکیا سے کم ہے تو اس میں زکات نہیں اور ایک اوکیا چالیس گرہم کا ہوتا ہے یار بھی یہ آداد و شمار کی وہ ہے گنتی ہے سمجھ لیجیے تو ایک اوکیا چالیس گرہم کا اور پانچ اوکیا کتنا ہو گیا دو سو گرہم ہو گئے تو اگر دو سو گرام سے کم کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے سب کو خیرات کرے کرے کوئی بات نہیں ہے اب وہ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولا چاندی یا چھ سو پچاس گرام چاندی سے کم چاندی ہے چھ سو پندرہ گرام اگر کسی کے پاس جو ہے چھ سو سے چھ گرام سے کم ہے یا ساڑھے باون تولا چاندی سے کم ہے تو اس کے اوپر جو ہے زکات نہیں ہے اسی طرح سے سونا ہے جیسے سونا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونا کا نصاب مقرر کیا ہے اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر جو ہے زکات نہیں ہے مثال کے طور پر ساڑھے سات تولہ سونا کے بجائے کسی کے پاس جو ہے سات تولہ سونا تھوڑا سا کم ہے پچاسی گرام کے بجائے کسی کے پاس اسی گرام جو ہے سونا ہے تو اس کے اوپر جو ہے زکات واجب نہیں ہے زکات واجب نہیں جی دیا دیا. جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سات تولا سونا ہے لیکن اس کے پاس جو ہے پچاس ہزار یا ایک لاکھ کچھ نقدی بھی ہے تو کیا دونوں کو ملا کر کے نصاب بنایا جائے گا جی ہاں دونوں کو ملا کر کے نصاب تک پہنچا دیا جائے گا اس لیے کہ اس لیے کہ یہ جو نقدی پیسہ ہے نوٹ ہے ریال ہے کسی کے پاس یہ کس کے عوض میں ہے کس کے عوض میں اس کو چلاتے ہیں سونے کے عوض میں چلاتے ہیں اس یہ آسانی کے لیے جو ہے کر دیا ہے یا لوگوں کی کچھ حکمتیں ہیں اس میں بہت ساری بات ہے اس بارے میں تو یہ نوٹ جو ہے یا یہ پیسہ جو ہے کے برابر یا سونے سونا سمجھا جاتا ہے اس کو جی سال سے پہلے تو زکات کسی کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص जो है سال سے پہلے وہ دینا چاہتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے مال کی زکات نکال دے وہ اگر وہ کیا کہتے ہیں کچھ اپنے مال کے مال کی جو ہے جتنی زکات اس کے اوپر آ رہی ہے واجب ہو رہی ہے اس کا آدھا حصہ اس نے نکال دیا کچھ تھوڑا سا حصہ نکال دیا کسی کے اوپر زکات واجب ہوگی مثال کے طور پر رمضان میں پچاس ہزار اس کے اوپر واجب ہوگی اور اس نے ضرورت محسوس کیا کہ کہیں کسی کو دینا ہو گیا دس ہزار اس کو دے دیا تو وہ اپنے اس دس ہزار کو اس پچاس ہزار میں کاؤنٹ کر لے گا یعنی لیس کر دے گا اس میں سے کم کر دے گا پچاس ہزار میں سے دس اس نے دے دیا یہ ضروری نہیں کہ پوری زکات جو ہے وہ ایک ہی بار میں دے مختلف اس میں دے سکتا ہے اسی طرح سے یہ تو سونے کا یا چاندی کا نصاب ہو گیا کہ اگر دو سو درہم سے کم چاندی کسی کے پاس ہے تو اس میں بھی زکات نہیں ہے اسی طرح سے اگر کسی کے پاس پانچ اونٹ سے کم ہے یعنی چار اونٹ ہے کسی کے پاس تو اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے اسی طرح سے اگر کسی کے پاس جو ہے پانچ وسق سے کم کھجور ہے پانچ وسق سے کم کھجور ہے یا غلہ کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے یہی نصاب بتایا ہے تو ایسی صورت میں اب پانچ وسق ہوتا کتنا ہے ایک وسق جو ہے ساٹھ سا کا ہوتا ہے ساٹھ سا کا اور ساٹھ سا کتنا ہو جاتا ہے ڈھائی کلو کا ایک سا ہوتا ہے تو ساٹھ دنی ایک سو بیس اور پھر کیا کہتے ہیں تیس اور ملا لیجیے تو ڈیڑھ سو یعنی گویا کے ایک وسق جو ہے ڈیڑھ سو یعنی ڈیڑھ کنٹل کا ہوتا ہے ڈیڑھ سو کلو کا ہوتا ہے ایک وسق اور پانچ وسخ ہوگا تو کتنا ہو جائے گا ساڑھے سات کنٹل تو گویا کہ اگر کسی کے پاس کسی کی پیداوار چاہے کھجور کی پیداوار ہو یا اسی طرح سے کیا کہتے ہیں گیہوں اور غلے وغیرہ کی پیداوار ہو اگر ساتھ ساڑھے ساتھ کنٹل سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوات واجب نہیں ہے سات ہی کنٹل ہوا چھ کنٹل ہوا تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے سب کا خیرات چاہے تو وہ کرے بات سمجھ میں آ گئی جی یہ صحیح مسلم کروایا تھا اور صحیح بخاری کے اندر بھی جو ہے کروایا کسی طرح کی ہے اسی والے کی ہے جی جی وزن کب کیا جائے گا کس چیز کا غلے کا وزن کب کیا جائے گا جب اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے کھانے لائق ہو جائے گا تو جیسے گیہوں ہے ہاں چاول ہے اور اسی طرح سے مکئی ہے دالیں ہیں یہ سب جو ہے ان سب پر جو करके صاف کر کے بالکل نکال کر کے تکم چھلکے کے ساتھ جی کتنا نکالنا اب بھائی کہہ رہے ہیں کہ کتنی زکات نکالیں گے کتنی زکات نکالیں گے تو اس میں کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب بیان فرمایا اس میں یہ ہے کہ غلے میں ہوں کتنا کتنی زکات نکالی جائے گی کہ اگر اگر سچاروں زمین ہے سچائی والی زمین ہے سچائی والی زمین ہے جس کو آدمی نے سینچ کر کے غلہ پیدا کیا ہے چاہے وہ ٹی ویل سے پیدا کیا پانی دیا ہو یا جو ہے کسی طرح سے اور کہیں سے پانی خرچ کر کے محنت کر کے اس کو یا کنویں سے نکال کر کے یا نہر سے جو ہے جانور وغیرہ سے لا کر کے جو ہے اس نے سیراب کیا ہو اس کو سینچا ہو تو ایسی صورت میں اس میں سے بیسواں حصہ نکالا جائے گا بیسواں حصہ اور کیا کہتے ہیں اگر اگر بارش کے پانی سے یا قدرتی طور پر نہر کے پانی سے یا زمین نمی والی زمین ہے کہ جڑیں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نمی حاصل کر کے پیداوار اس میں ہو گئی ہے تو دسواں حصہ ہوگا اس میں دسواں حصہ ہوگا اس لیے اس طرح سے ہوگا نہیں دسواں حصہ کا مطلب ٹین ٹین پرسینٹ جی ہاں سو میں دس کلو ہاں <م Stand Past> uh> <م encouragement> دسواں سب سات کنٹل ساڑھے سات کٹل آٹھ کنٹل ہے تو ستر اسی کلو یہ زکوٰۃ ہو جائے گی انصال عبد اللہ ان نبی ہی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پال العشر فیم سقیہ بن نبی نسکل عشری البخاری ولی ولی باؤد او کان عالن عشرو فیما سقیہ ب او ابن نگ ہے نسک العشری وہ بات آ یہاں پر کہ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین کی پیداوار میں دسواں حصہ زکوت واجب ہوگی جس کو بارش جو بارش کے پانی سے سیراب ہو یا چشمے اور نہر وغیرہ کے پانی سے سیراب ہو یا وہ زمین جو ہے نمی والی زمین ہو تو اس زمین کی پیداوار سے دسواں حصہ جو ہے زکوٰۃ میں لیا جائے گا اور اس زمین کی پیداوار میں جس میں جس کو کہ کیا کہتے ہیں ہاں محنت سے سیراب کیا گیا اور نب کہتے چھڑکنا تو گویا کہ چاہے جانور کے ذریعے سے پانی نکال کر کے کنویں سے سیراب کی گئی یا اسی طرح سے محنت کر کے کسی نہر سے وہ پانی لایا گیا یا کنویں یا ٹھیک وغیرہ سے وہ سیراب کیا گیا تو اس میں نصف العشر ہے نصف العشر کا مطلب بیسواں حصہ ہاں؟ بیسواں حصہ تو پانچ کلو ہو جائے گا سو پہ پانچ پرسنٹ ہو جائے گا نصف العشر ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور سو باؤت کے اندر ہے کہ کان بالن بالن یہ اتر اتھر جیسے اتری زمین ہوتی اسی کے معنی میں ہے اور آگے ہے فی ما اب اس یعنی محنت کے ذریعے سے نصف کے ذریعے سے چڑکاؤ کے ذریعے سے پانی نکال کر کے اگر کوئی کرتا ہے تو نسفل ہے یعنی بیسوا حصہ وعن اللہ ومعاد بن اللہ ان صلی اللہ علیہ وتیبی و تمری یہ اہم حدیث اس کو ذرا سا سنیے گا آپ لوگ حضرت ابو مساشری اور مواد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا یہ یمن بھیجتے وقت دونوں سے کہا کہ تم صدقے میں نہ لینا مگر ان چار قسموں میں سے یہ غلے وغیرہ کی بات ہو رہی ہے جانور اور مال اور عروض تجارت کے علاوہ جو چیز ہے دانا وغیرہ اس کے سلسلے میں ویس اللہ وسلم نے فرمایا کہ ان چاروں میں سے تم لوگ زکوات لینا کون کون سی چیزیں ہیں شعر شعر کس کو کہتے ہیں مپا گندم گیہوں جس کو کہا جاتا ہے اور زبیب کشمش اور تمر یعنی کھجور انہی چار چیزوں میں سے یعنی انہی چار چیزوں کی زکات لینا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کی زکات کے بارے میں فرمایا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں یا پہلے بھی ہوں پہلے بھی بہت سارے دالے رہے ہوں گے ہاں جیسے دالے ہیں مکئی ہے جوار ہے باجرا ہے یہ سب دانیں ہیں اسی طرح سے چنے ہیں مٹر ہے اور اسی قسم کی جو ہے اور جو چیزیں ہیں سرسو ہیں رائی جس کو بولتے ہیں یہ سب جو ہے اسی شعیر اور ہمتا کی قسم میں آ جائیں گے قسم میں آ جائیں گے یعنی جو اور گیہوں کی قسم سے یہ سب آ جائیں گے اسی قسم میں کیونکہ یہاں لاکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں تاکہ بس انہی چاروں میں سے لینا کیونکہ دلیلیں اور ہیں کیا دلیل <سلام> ہے قرآن کی دلیل ہے یادین آمن قلوم پی بات یادین آمن انفکل الپئی بات اما کے سب تم اماخرال ارب کیا ایمان والو تم جو کماتے ہو اس میں سے سب زکات نکالو اور جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں زمین سے نکالتے اس میں سے بھی نکالو تو اور بھی دانے جو ہیں وہ سب زمین کے پیداوار میں سے ہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فیما سماؤ اللہ شروع ابھی پڑھا آپ نے کہ پانی کے یہ بارش کے پانی سے جو پیداوار جو زمین سیراب ہو اس میں کتنا ہے دسواں حصہ ہے تو یہ سب چیزیں یہ غلے وغیرہ جتنے بھی یا چاول ہے یہ سب ان سب میں زکات ہوگی لیکن اس کا نصاب یاد رہے کہ ساڑھے سات کنٹل یا اس سے زیادہ ہو تو زکات اس میں واجب ہوگی اسی طرح سے زبیب اور تمرے میں زبیب یعنی کشمش اور کھجور میں کشمش اور کھجور میں ڈرائی فروٹس جتنے بھی ہیں سب شامل ہو جائیں گے بادام کاجو اور پستہ اور افروٹ اور اس طرح کے جتنے بھی کیونکہ کشمش ہے اس میں ہاں کشمش ہے تو یہ سب جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے ایک چیز کا خیال جو ہے کیجئے گا کہ اہل علم نے اس میں تھوڑا سا ایک چیز کی یہ شرط لگائی جیسے گیہوں اور کشمش وغیرہ یہ وہ کھجور وغیرہ یہ چیز ہے جن کو آدمی کھانے کے لیے آدمی سٹور کر کے رکھتا ہے اس طور کر سکتا ہے کہ زیادہ دنوں تک کئی مہینوں تک ان کو رکھا جا سکتا اور خراب نہ ہو کیونکہ آگے حدیث آئے گی کہ اے, یہ سبزیوں میں زکات نہیں ہے تو پھلوں میں جو ڈرائی فروٹس ہیں اے, ان میں زکات ہیں کیونکہ ان کو رکھا جا سکتا ہے باقی رہ, رہ سکتے ہیں لیکن جو اور دوسرے پھل ہیں اور دوسرے پھل ہیں جیسے سیب کیلا آم اور جتنے بھی دوسرے پھل ہیں یہ رہ نہیں سکتے تو ان میں زکات نہیں ہے کہ ساڑھے سات کنٹل ہو جائے تو ان میں زکات ادا کریں گے کیونکہ ان کا شمار کس میں ہوتا ہے سبزیوں میں اور ککڑی اور کھیرے وغیرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ کیا حدیث دیش آئے گی جی تو ان کا شمار جیسے آم اور یہ جو دوسرے پھل ہیں کسی کے پاس آم کا باغ ہے سیب کا باغ ہے کیلے کا باغ ہے اس طرح کے جو ہیں ان سب کھیلوں کا یہ سب ان پھلوں کے اگر کسی کے پاس باغ ہیں تو ان میں جو ہے ان کے ان کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے بلکہ ان میں کہا جائے گا کہ اگر تجارت کے لیے لوگ کر رہے ہیں ایسا تو اس کے منافع پر کیا ہوگا منافع پر کہ جیسے جو ہے باغ آدمی نے بیچا اس کا پھل بیچا اس کے پاس منافع آیا پھر اس کے بعد یعنی گویا کہ اس کو پیسہ حاصل ہوا اور پیسہ اس کے پاس ایک سال تک رہا تو ایک سال کے اندر جو خرچ ہو گیا ہو گیا اگر ایک سال تک باقی ہے اس کے پاس اور اس کے وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس میں سے نکالیں گے اب وہ سبزیوں میں بھی بہت ساری سبزیاں ہیں لوگ جو ہے خربوزہ ہے تربوز ہے اور لوکی ہے اور کھیرے وغیرہ ہیں سب لوگ بڑی بڑی جو ہے اس میں مقدار میں یعنی زیادہ زیادہ سبزیاں اگاتے ہیں اور پھر ان کی تجارت کرتے ہیں تو ان کے منافع میں ان کے فائدے میں فائدے میں کیا کہتے ہیں وہ زکوۃ لی جائے گی جیسے دار قطنان مواد ان قالف القطہ ہاں یہ بھی جو ہے تمام طرق سے حدیث کیا کہتے ہیں صحیح قرار دی گئی ہے کہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تحقیق کر کے روای الخلیل کے اندر جلد نمبر تین اور سفر دو سو اٹھتر میں بات نقل کی ہے امفامل قسطہ وال بت اور رومان وال <سؤال> یعنی قسطہ کس کو کہتے ہیں قسطہ جو ہے ککڑی کو کہتے ہیں ککڑی کو اور کھیرا ککڑی اس میں سب شامل ہو جائے بتتیخ کس کو کہتے ہیں خربوزہ تربوز وغیرہ جیسے ہیں رومان انار اور اسی طرح سے قصب قصب کس کو کہتے ہیں آ, آ, گنے وغیرہ کو یا گنا اور گنے کے قسم کی جو چیزیں ہیں تو اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فقد عفا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان چیزوں کی زکوات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا ہے یعنی ان کی مقدار سے ان کا کوئی نصاب نہیں ہے ان میں جو منافع ہوگا آدمی کے پاس وہ پیسہ حاصل ہو گیا اور پیسہ آ گیا اور پیسہ ایک سال تک رہا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن فی نفسی ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے بہت سارے اہل علم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کو راجہ کرا دیا ہے وانسا خلد نے ابھی اس سلسلے میں کچھ پوچھنا ہو تو بتائیے آپ لوگ جی جی ادرک لہسن اور پیاز وغیرہ یہ عمومی طور پر سبزیوں میں شمار ہوتے ہیں سبزیوں میں ان کو شمار کرتے ہیں شاکر. جی جی اب گنے میں گنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے تو گنے سے جو چیز بنائی جائے وہ اسی ضمن میں آئے گی اب اس اس کو کیا کہتے وہ کیا کہا جائے گا وہ سامان تجارت میں سامان تجارت میں وہ چیز شمار ہوگی وعن بن نبی حفمت رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرستم فقدو و الثلثا اسا فلم فدا الخمسہ یہ حدیث حسن ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات بیان فرمائی کیا کہ پہلے خجور کے جن لوگوں پاس خجور کے باغات ہوا کرتے تھے تو خجور کے باغ میں لوگ جا کر کے جو زکات رسول کرنے والے ہوتے تھے تو جب کھجوریں پک جاتی تھیں تو جا کر کے اندازہ لگاتے تھے کہ اس باغ میں جو کھجوریں ہیں وہ کتنے کتنی مقدار ہوگی یا کتنے کلو ہوگی کتنے جیسے وسق کا لفظ ہے تو کتنے وسق ہوگی تو لوگ جا کر کے اندازہ لگاتے تھے کہ ہاں بھائی یہ اس باغ کے اندر جو ہے دس دس وسق بیس وسق جو ہے کھجوریں ہوں گی ہاں یعنی سوکھنے کے بعد کے بعد یہ پہلے جب تیار ہو جاتی تھی تو سوکھنے سے سوکھنے سے پہلے اس کو جا کر کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ ہاں اس کے اندر اتنا خدور, اتنی خدور اترے گی اتنی اترے گی. پھر جب وہ سکھا لیتے تھے وہ کر لیتے تو جا کر کے عام لوگ جو ہوتے تھے یعنی جو زکات وصولی کرنے والے ہوتے تھے وہ جا کر کے وہاں سے اتنی زکات لے لیا کرتے تھے اس کو کیا کہتے خرچ کہتے ہیں خرچ تخریس یا خرچ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دو چیزوں کے اندر جو ہے وہ خرص کیا جاتا ہے ایک تو اس کے اندر کھجور کے اندر اور ایک دوسرے انگور میں انگور کا اندازہ کیا جاتا کہ انگور سوکھنے سے پہلے جو کشمش بنتی ہے تو اس کو جو ہے اندازہ کر لیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جو ہے اندازہ کر لو کہ ہاں اتنا اس میں اتنی کھجوریں آئیں گے اتنے کنٹن ہوں گی اتنے کنٹل ہوگی یا اتنے کلو ہوں گی پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ایک تہائی یا ایک چوتھائی تم چھوڑ دو کیا مثال کے طور پر مثال کے طور پر اندازہ لگانے والے نے یہ اندازہ لگایا کہ ابھی جو موجودہ پانچ درخت ہیں کھجوروں کے ان درختوں پر جو ہے مثال کے طور پر کھجوریں بہت پھلتی ہیں ماشاءاللہ اللہ برکت ہوتی ہے اگر دیکھیں آپ تو چنیم. یا پانچ یا دس جتنے بھی کھجور کے پیڑ ہیں ان دس یا پانچ کیا کہتے ہیں درختوں میں پانچ وسخ پانچ وسق نہیں دس وسق کھجور ہوں گی کتنی ہوں گی دس وسق یعنی سمجھ لیجئے کہ پندرہ کنٹل پندرہ کنٹل کھجوریں ہوں گی سوکھنے کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اندازہ کر لو تو اندازہ کرنے کے بعد ون تھرڈ چھوڑ دو یعنی ون تھرڈ کی تم زکوٰۃ نہ لو کیوں ایسا ہے اس لیے کہ اس میں اس آدمی کے لیے آسانی رہے گی کہ وہ خود بھی کھائے گا کیونکہ کھجور جب پکنے لگتی ہے تو آدمی کھانا شروع, ہاں شروع کر دیتا ہے کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس میں سے ایک تہائی یا ایک چوتھائی تم چھوڑ دو اس کا حساب نہ لگاؤ کیونکہ وہ خود کھائے گا کچھ رشتے داروں کو دے گا کچھ و خیرات کرے گا کچھ غریبوں کو دے گا وہ اپنا اس کے لیے اس کی پوری زکات اس کی اٹھا کر کے نہ لے کے چلے آؤ اس میں ایک تہائی جو ہے چھوڑ دو یا ایک چوتھائی چھوڑ دو اور باقی جو ہے باقی کی زکات لے دو تو یہ دین کی آسانیوں میں سے ہے بس یہی تک رکھتے ہیں اور اگلی حدیث جو ہے وہ کس سے متعلق ہے ہاں سونے وغیرہ یا زیورات کے تعلق سے ہیں اور زیورات کے مسائل تھوڑے سے اہم ہیں ان کی ان کو جو ہے تھوڑی سی تحقیق کر کے علماء کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا جائے گا صلی اللہ علیہ نبین ندی وبرک وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ